تفصیل سراد میں مخاریفی باپ کی طرح کتاب الخرات راوڑی تاریخ و دسر پر حاصل مارت روات ذکر گئی فخر شروعات مسنت موصول اللہ رسول اللہ وسلم مقرر گئی غیر مقرر ذکر گئی روایت کی سوار روایت وکر تقریباً اور باب سجود نے ذکر دار وائی کے سید تھی سراتے نے سجدہ کن کیا سنت یا مستحب نمک کے ذکر داغ اثرات مجھے پائے کہ تحری کے اثرات جپائے کہ اباب تفصیر یہ گڑھ مسائل لی جمع مسائل نہ مرتبہ قسرات مرتبہ سلا ایک اختلاف فار اور بیم مدا قامد یا سمرو فی القطر حق تنظم ذنیر مصفاد ومزاد حق اکامت یتیم محی تفاید اتمام دولی چنور مصرد امام خریش آئی سیدار اولا بس ناچ مرتبت القصر دے اخربان طرور افار زکر علماء جو یہ قصر فی مدت سفر سلاق ربائی کی فرض دے سینے دے کی مشہور دے کے فرضاب سی نے دل مالف کفاطی امیر کی کفارا کفام سے او درین افضلیت جواد الترفیز قدامت مشہور دا دے اعتمام افضل تفصیل جائز دے اختیار کرے جوابیوں کی مجبور اختلاف مواعد اور شوافی کی جہانب اثر گئی اور شوافی خسر اتمام افضل و لے داغی دلیل بلفیز پر ترفیز دے, دے, دے نہیں سی نبی قبرئی کر مارا ہے میرے کو تکمی کی اتمام اور تملیک نو کمرہ انتھام کو کو تملیک کی دع عبارت ارسال نہ کریں پرواہ پذیماں دار عبد بن اباض انہوں نا مریضہ وہ صلاۃ فیسفر ہر بار کما صلاۃ فالحضری رکعات ہیں تو سفر کے دوران ضرور رکعت پڑھا کر قیدات میں سارے دیں نے تو کھڑے کے دوران پڑھا دیے مکور کے دوران تنکی کی کہ نماز کیم رکعات ہے یہ عقار نارمر ہو نا مریضہ سلاط و سفر رکتا لئی تمام غیر قصر علی نسان نبی سرآلہ سفر کی درکتہ کی حالت اکوری دی دا لیکن قصہ مجھ سے پھلیسان دی نبی علیہ السلام آلہ ان کے لئے اگر وہ سرائے اور ما فرز سلاط و رکعتے ہیں وہ خرد سلاط و و سفر و تو امد صلاط کی جدا عزیمت درکتہ عبداللہ ابن مردوان نام مرفوع امر بھی دی من اتمہ صلاۃ فی السفر سفرہ الکفر مرار کوفہ کو نکوبرین سندار ودارت کے حضور میں چکصل لازم دے بے مدۃ کا السفر ان سور مصافت دے جو کہ سر ایکی انذوار کو سلامات نہیں کہ میں تم نے کہے نام ایک میں سفر میں پکرا اگلے نے جمهور مسلک دار دائمو سلاصہ اور کر سروات پر یہ declarat گئی جاز صرف میری مذہل دی وقار میں عمرے نماز ابصران اربعہ کے غرودین وہ ہوتے تو اچھا تنور کردہ ایو پرید تنور فرسخة دے انداش فارس فرسخش ویو فرسخ, فرسخ دریمیل دے سورة اٹھاریس اتا سر احمیل ایو مل دریم قضا بعد تنور قضا دریم ذرا قضا بعد سر رضا قضا ویو ایو قضا سریر شبتی ایو قضا فیلد برمشلی جی کنان بارکی دے ناتا سر احمیل ہوئی صرف ہمارے اواڑے مجنے فاتو میرے کہو سلور میرے کہو ذات ثابت نہیں دیجیے صاحبوا دک من کرے سفر یا غیب ذری سفر من جائے تم کی نے ذکر کہ نبی سلام درگاہ کا تے کوئی پھزر ہے پھک پھک شو مل دا داوی ستان پدی میں سکی کی دا بال سی حکمت سفر ذری ہے نہیں سفر دا نہیں میرا تے مقام اعظم وا مکیم دا دریم سو رکھا شادی میں غریب نا مہاراج کی فرضیت رکھا تو دے اجرت نباق یومیش اقریباً فضل الرسم دے ربعال آخر در, ربع در ششم بے خورز بانے دے و راگے حکم دے اتمام فضل حقی تلبام نباق حکم دے قصر راگے فی السفر اندار صلاح چونکہ آیات کریمہ فضل الرم قالبانہ دے شویدہ دی وجنہ ابن ابن الرسیر دکھر کئی معارق صاحب جامول امام سہیل اتمام کی قطر کے دے چتر کالا کامت کے فی القصر بھائی با کی, کی سمرات کا قصب اسما فیری کے موجودہ اور جمید بخاری مقصد با ماجا پفسری حادثت تفصیر کے وکم یوکیمر کم یوکیم یعنی کم حد تم رحد دھاوے کہ باقی کے دیتے سینوی حقا یو قصرا یا حتہ القصر مارا دادی القصر, حد في القصر تما في حالت السير. خط تا قصر ہے اجئے ایہہل استمرار القصر تب عادت سے رہو قصر تھے اور کلچے سڑے پیوجے کی پادش اورز اورندی دریوڑی ان دا تمرا مد اقامت تے چغے سے اوا قصر تے بحالت سیر کیوا گا مستمری بحالت اقامت کے میں مخلص حکومت نظر دا جوں اختلام اور دلاب نہ مصطفی کی دابل ذم خلاف سڑے بتوں کہ بہالت تو شہر کے قصر کوئی نہ پدالے ایک ماڈرن عمارت کیوں قصر کہیں وہ کرے دین از یاد دیو کوان او دار اسھا تم رہے مستقمدے ائی میں سلاثہ ذکر کی چلو اور ضرور نہ کم اگر متاق اقامت کی زمین کے القصر قحال کے سے یہ ضرورت نہ کم ہو اور ضرور دین بے با ہم نہیں دیو کہ نہیں امام ابن زاہد کر کے مذاہب سے کر کے ہی ترمذی کہ ذلول الصلو نہ کم ہی وہ یہ نیمام کے اور ذا فائنل مسند حوالہ مقبول نہ مقبول دفعیت نام پیش کی ترمذی ذکر کی۔ امام زہی احمد الاقامت کے بائی کے اتمام قولی تھی نادول سر دی۔ اتنا کو کہ اقامت کیتیں میں فیہی ایسے فنی اقامت فیہی نہ بن دے سر دی۔ یاز الدین اجاد کم کہنے اقامت نصی گی ان کے استمرن قصر۔ اور نماز کی مدد اقامت میں میرا ذکر کبھی نہیں ہوا کہ مصدر زبرت خرمہ میں بھی سنا میں ذکر نہ ہو غرضم ذکر سے خیر نہیں حدیث واردہ فوارات اور تفسیر کی تو تفسیر الصراط کی ہوا کم یوں کہم حتا یقصایو قصری کی میں صافین تفسیر میں کیا تفسیر جائش یقصرا یقصنا اور دارنگے ان الروایۃ الفاظ تعین مجرد طور کی سمرا دا مدہ دہے قامت کہ استمر فی القصر کا حالت سیف اور داولی باہر ذوری لے ل اجلی ایا سی حال القصر فی حتا طالب بشی یہ دا داگی حد معلومہ والمدینہ فارچی مستمر استمرار قصر پائی کرائی رونے کے دروازہ ذکر کے سے ذکر کے یہ پسروے اناج تو فنا تھا جس کا یہ وتن اسی توتن سیوانی پتی کے وتن عبادت ہے وہ دنے سی جس کا کم لے بے بحث لا بازار شو اخر ذات الايل سوف جنيت ني ڪري نو مزاي او وتن قامت کو سفر جو کو تراني કે قامتن ڪري ڪنهي ڪري دعوتن قامت باجي او وتن سيفو وتن سيوار بات لي تن قامت مانو بادي ڪيوزه فروزه کي ملڪي او فروزه کي پرهو رات جو چه اغه وتن سيوا دي شمه ته ڪو وتن ترش مسافر ايساوي جي تو ڪنهي قامت كون بها مونکي مسافر جي مزري قامت کو قامت ندار صدا وہ دور سے ہسپتال اور ادھر ادھر کہیں کہیں لگا بات لگی تمسر مدت اندر وہ تنقامت دے وہ تنسیری اور دلے قامت وہ دلے سماض باٹری کی وہ رسنی تو باٹری رسنی باٹری وہ تنقامت صلی اللہ علیہ یقصروا یا يقصروا یا يوصلوا يقصر يقصر قصربے کا۔ قلنا فی تفرید الشهادتن دو عبداللہ ابن عباس عنہ۔ اللہ امر ہوا جو دین نیتے قامت رزق عطا دین ادا چھو نیتے قامت مسری دفاعی نہ۔ نظر م گئی۔ انا ہم لذہ فرماتے ساتھ من کو عذاب کا کرنا۔ اذا اقمنا مسافرین فی وطن المرادلہ۔ تذکرہ سفر کی کامتیاد کی کامت کی کی نورمنا وچنے نی دوی بلکہ چنےت نہیں میرے کو پکڑ لو اسی کی مسلاد او میں قصر ہوتے ہے اور یاد کرنا رمضان کا صلاۃ جنازہ دیواری صلاۃ جنازہ یا یا سب ایسا سنہ دعہ کرنا مانوے رسول سلام مدینہ دی لامکہ کا بتاں چل رکا تے رکا نہ کر جانا ہے لمہ نار تیر طول خبر کی ہاں تو نہ باب تفسیر ہاں تو کی تو خیر کرے اگر واقعات فتح مکی دا واقعات حجر تلویزہ دا سو خلاف مشتری صاحبہ کہ اندرس ہوئی نا واقعات فتح مکی دا دا واقعات سے ذکر کریں دا واقعات حجر تلویزہ دا حجر تلویزہ کی اکمنا بہا عشران سدری مانگا پہ دیکی لسول <سؤال> دی